تم تو غفور فعیم فہين فإن فإن اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابيد دارى كرو خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے اللہ تعالیٰ تو بڑے بخشنے والے مہربان ہیں اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتے سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے اللہ, اللہ تعالی, تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ وسلم, علیہ وسلم کی اتباع, اتباع, کرو. اتباع کرو اس آیت نے فیصلہ کر دیا کہ جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے اعمال افعال عقائد مطابق فرمان نبوی نہ ہو طریقۂ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کاربند نہ ہو تو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے صحیح بخاری کی اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے اسی لیے یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھنے کے دعوے میں سچے ہو تو میری سنتوں پر عمل کرو اس وقت تمہاری چاہت سے زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے یعنی وہ خود تمہارے چاہنے والے بن جائیں گے جیسے کہ بعض حکیم علماء نے کہا ہے کہ تیرا چاہنا کوئی چیز نہیں لطف تو اس وقت ہے کہ اللہ تجھے چاہنے لگ جائیں غرض اللہ کی محبت کی نشانی یہی ہے کہ ہر کام میں اتباع سنت مت نظر ہو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام تر گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے پھر ہر عام و خاص کو حکم ملتا ہے کہ سب اللّہ تعالیٰ اور رسول کی بات مانتے رہیں جو اس سے لوٹ جائیں یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت سے ہٹ جائیں تو وہ کافر ہیں اور اللہ ان سے محبت نہیں رکھتے اس سے صاف واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کفر ہے ایسے لوگ اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے گو ان کا دعویٰ ہو لیکن جب تک اللہ کے سچے نبی امی خاتم الرسل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن و بشر سب کے سب مل کر آپ کی تابے داری و پیروی اور اتباع سنت نہ کریں وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ اگر آج انبیاء اور رسول بلکہ بہترین اور الاعظم پیغمبر بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی آپ کی مانے بغیر اور آپ کی شریعت پر کاربند ہوئے بغیر چارہ ہی نہ تھا اس کا بیان بست اور تفصیل کے ساتھ آیت وہ از اخد اللہ میسا کا کی تفسیر میں آئے گا ان اللہ تعالیٰ